باللہ صرف اور صرف فقارا کے فقرا ہیں, ہیں علی اور ان کے لیے جو ان پر کام کرتے ہیں والمؤلفت اللہ اور دلوں کو ساتھ جوڑنے کے لیے جن کے دلوں میں الفردالنی مقصود ہے نفر قابی اور گردنیں چھڑانے میں والغارمین اور تاوان بھرنے والوں میں وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں وابن السبیل اور مسافروں میں فریضتا من اللہ ہی اللہ کی طرف سے فریضہ ہے واللہ علیم حکیم اور اللہ ظلالہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے ومنہم اللہین اور ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں اللَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبِيَّا جو کہ ایزا دیتے ہیں نبی کو وَيَقُولُنَ اور وہ کہتے ہیں ہوا وہ تو ایک کان ہے قُلْ کہہ دیجئے اُذُونُ خیرٍ لَكُم وہ بھلائی کا کان ہے یؤمن باللہ ایمان لاتا ہے اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ پر وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنوں کی باتوں کا یقین رکھتا ہے وَرَحْمَتُ لِلَّذِينَ آمَنُونَ اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے واللہ رسول اللہ اور وہ لوگ جو ادیت دیتے ہیں ایزاد دیتے ہیں اللہ کے رسول کو لہم ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناکم وہ اب تمہارے لیے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں لی تاکہ وہ تم کو راضی کر دیں اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اسے راضی کریں ان کا نومنین اگر وہ مؤمن ہیں علم یا علمو کہ انہوں نے نہیں جانا انہوں انہو کے بے شک میں یحادد اللہ جو مخالفت کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی یہ جو مقابلہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس میں ہمیشہ رہے گا یہ اگر منافع کو منافع کم تو نزالا علیہ صورت ان کے نازل کی جائے ان پر کوئی صورت تو نب جو ان کو خبر دے بما فی قلوبی جو ان کے دلوں میں ہے پولیس تہذیب کہہ دیجئے کہ مذاق کرو ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے ما دار جس سے تم ڈرتے ہو ان سے سوال کریں البتہ وہ ضرور کہیں گے انخود و نل اب کہ ہم کو بات چیت کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے کل کہہ دیجیے اب اللہ کہ اللہ کے ساتھ وہ آیاتی ہے اور اس کی آیات کے ساتھ وہ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق مذاق کرتے ہو لا تورو نا تم ادر پیش کرو قد کفر تم تحقیق تم نے کفر کیا ہے باد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد ان ناف طائف اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں گے عزاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم ہیں و من بعدن منافق مرد اور منافق عورتیں یہ بعض باز, باز سے ہیں یقر بالمعروف بالمنکری یہ حکم دیتے ہیں برائی کا واؤن المعروفی اور روکتے ہیں وہ نیکی سے اور وہ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں باندھ کر رکھتے ہیں نص اللہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے فاناسی اللہ نے انہیں بھلا دیا ان المنافقین هم الفاسقون یقین منافق فاسق ہیں وعد اللہ المنافقین المنافق وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے و اور کافروں سے نارا جہنمہ جہنم کی آگ کا خالدین افیہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ان کے لئے عذاب مقیم عذاب ہے ہمیشہ رہنے والا تم سے زیادہ سخت تھے وہ اکثر اموالم و اولادا اور زیادہ تھے مال اور اولاد کے اعتبار سے نے فائدہ اٹھایا خستمتا او تو نے فائدہ اٹھایا بھی خلاقی اپنے حصے سے کم استمتا اللہ قبل کم جس طرح کے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے بھی خلاقی حصے سے وہ خوش تم کلوی خاج اور تم نے بھی فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی اولا کا حب تت یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے پھر دنیا دنیا میں بل آخرتی اور آخرت میں وہ اولا کا حم الخا اور یہ لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں قومی و و قوم ابراہیم اور بالبینات ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے فما تو نہیں تھا اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے والمؤمنون والمؤمنات مؤمن مرد مؤمن عورتیں یہ ان, ان کا دوست ہے بعض کا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں یا امرا عروفی وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا وہ برائی سے منع کرتے ہیں وہ یقین اثرات اور نماز قائم کرتے ہیں وہ زکات اور زکات ادا کرتے ہیں وہ یقین اللہ اور رسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں کا ان... یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ کا غالب ہے اور خوب اور حکمت اللہ اللہ سے باغات کا تجری من جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین ہمیشہ رہیں گے اور فی جنات عدن اور پاکیزہ رہنے کی جگہ رہائش گاہیں ہیں جنات ادن ان قریب والی جنت میں یا جنت عدن میں اور ادن ہمیشگی والی جنات گی والی جنت میں یا ہمیشگی والے باغات میں من اللہ اکبر اور اللہ تعالی کی جو رضا مندی ہے وہ سب سے بڑی ہے غالیکا حول فوڈ العظیم یہ بہت بڑی کامیابی <تصفيق> ہے یا نبی اے نبی جاہل کفارہ جہاد کر کفار سے والمنافقین اور منافقوں سے واغلل عليهم اور ان پر سختی کر فمواهم جہنم اور ان کا ٹکانہ جہنم ہے ابس المسیر اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے یحلفون بالله و اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں ما قالوا جنہوں نے کہا ولقد قالوا کلمۃ الکفر اور تحقیق انہوں نے کفریا کلمہ کہا ہے وکفروا بعد الاسلام انہیں اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا ہے وہ ہم بھی معلوم اور انہوں نے اسی ایسی چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے پائی نہیں ہے اور نہیں وہ انتقام لیتے نہیں انہوں نے انتقام لیا اللہ مگر اس بات کا کہ ان اغناہم اللہ کے غنی کر دیا اللہ تعالی نے ان کو ورسول ہو اور اس کے رسول نے من فولی ہی اپنے فول سے فَإِنَّ تُوبُوا پس اگر وہ توبہ کر لیں یا کو خیران اللہم تو ان کے لئے بہتر ہوگا وَإِنَّ تَوَلَّوُوا اور اگر وہ مو پھیر لیں مددگار من, من احد اللہ میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ کی اگر اس نے ہمیں اپنے فضر سے کچھ دیا کرنا تو ہم ضرور سب کا فلما فلما فلما کنجوسی کی طلع اور وہ پھر گیا اس حال میں کہ وہ منہ پھیرنے والے اعراز کرنے والے بے رخی کرنے والے تھے نفاقا تو اس کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اندر نفاق ڈال دیا الى یوم القیامت قیامت کے دن تک بما اخلاف اللہ الى یوم یلقونہ اس دن تک جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے بما اخلافو اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اللہ تعالیٰ کی ما اس چیز کی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وَبِمَا كَانُوا يَخْذِبُونَ اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے قَلَمْ يَعْلَمُوا کیا انہوں نے جانا نہیں ہے کہ علم کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس ان کی کوشیدہ باتوں کو ان کی سرگوشیوں کو وہیوب اور یقینا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو اللہ وینا وہ لوگ یلمزونا جو الزام دیتے ہیں المتبینا نفلی صدقہ کرنے والوں کو مزالینا مؤمنوں میں سے یا متوئین خوش دلی سے صدقہ کرنے والے بلین اور وہ لوگ لاجی دونہ جو نہیں پاتے اللہ جوہدہ اپنی محنت ہی فیص خارون منہم تو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں سقیر اللہ منہم اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے والم اور ان کے لیے اذابن علیم دردناک اذاب ہے استفرم آپ ان کے لیے بخشش طلب کرے نہ کریں لہم اگر آپ ان کے لیے ستر بار بخشش کی دعا کریں فلن اللہ لہم تو ہرگز اللہ تعالی ان کو معاف نہیں کرے گا غالب کا یہ بھی انہم اس وجہ سے کہ وہ کفر نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ واللہ لا القوم الفاسقین اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو فرح بیمک خلافہ خلاف رسول اللہ خوش ہیں پیچھے رہنے والے اپنی جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وکار ہو اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ وان خوسیم اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سب اللہ اللہ کے راستے میں وقالو اور وہ کالو اور گرمی میں کوئی کہہ دیجیے نارو جہنما جہنم کی آگ اشد ور رن گرمی کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے لوکان کاش وہ سمجھتے ہوتے فلی پلیلا پس وہ ہنسیں کم ولیبکو کو کثیرا اور روئیں زیادہ بدلا ہے اس کا جو وہ کماتے تھے کماتے ہیں اللہ, پس اگر لوتا دے اللہ تعالیٰ تجھ کو فائفت ان میں سے ایک گروہ کی طرف کا لرو جی پھر وہ تجھ سے اجازت مانگے نکلنے کی جنگ پر نہ تم نکلو میرے ساتھ کبھی بھی ولن اور نا تم میرے ساتھ دشمن سے لڑو اندی تم بالکل مرا بے شک تم راضی ہو گئے تھے بیٹھنے پر ہی پہلی مرتبہ تو بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ولاسلیم ناتا ابادا اور نہ آپ جنازہ پڑے ان میں سے کسی ایک کا جو مر جائے کبھی بھی ولا تک قبر ہی اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں انہم کفر و رسولی یقیناً کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ ماتواسون اور وہ فوک ہوئے ہیں اس حال میں کہ وہ گناہ تھے نا فرمان تھے ولا تو عجب کا اموال و اولاد اور نہ آپ کو تجب میں ڈالے ان کے مال اور ان کی اولادیں یقیناً اللہ تعالیٰ تو صرف ارادہ رکھتا ہے دنیا کہ ان کو عذاب دے اس کے ساتھ دنیا میں کا انفوسی ہوں اور ان کی جانیں نکلیں وہ ہم کافروں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں وہ ارا ان جنت سورت اور جب ناظر ہوتی ہے کہ صورت ان آمین باللہ ہی کہ ایمان لاؤ اللہ پر وچاہدو معا رسولی ہی اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ اس تعدانہ کا اول تولی منہم تو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے ان میں سے مال والے وقالو اور کہتے ہیں ذرنہ ہمیں چھوڑیے نقم والقاعدین ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں ربو وہ راوی ہیں الخوالی تھی کہ وہ پیچھے بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں وہی اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے پس وہ نہیں سمجھتے لا کن رسول آمن و ماہ لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ جاہد و بھی انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ وہ اولا کا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائی ہے وہ اولا کا اور یہ لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں اور اللہ اللہ جناتن اللہ نے تیار کیے ہیں ان کے لیے ایسے باغات تجری مل انہار ہوں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں بہانہ بنانے والے ادھر تراشنے والے آتے ہیں لہم کہ انہیں اجازت دے دی جائے کا رسولہ اور بیٹھے تو ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ اور اس کے رسول پر سیسیب اللہ دینہ کفر منہم عذاب علیم ان پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب لئی سالت دعفائی نہیں ہے کمزوروں پر ولا علی المرگا اور نہ بیماروں پر ولا علی اللہ دینہ اور نہ ان لوگوں پر لا یجی دینہ ماین جو نہیں پاتے ایسی چیز جسے وہ خرچ کریں حرج ان کوئی بھی حرج ادا ناسہو للہ و رسول ہی جب وہ خیر خواہی کریں اللہ اور اس کے رسول کے لیے یا جب وہ خلوص رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ما علی من سبیل نیکی کرنے والوں پر کوئی راستہ نہیں ہے اللہ رسور رحیم اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے و لا علی اللہ اور نا ان لوگوں پر اذا ما اتو کا جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ ان کو سواری دیں قلتا تو آپ کہتے ہیں لا آجیدو میں نہیں پاتا ما احملوکم علوہی جس, جس پر میں تم کو سوار کروں تولو واللوک جاتے ہیں وآعینہم تفید من الدمعی اور ان کی آنکھیں بہاتی ہیں آنسو حضرن اس غم سے اللہ یجیدو ما ینفقون کہ وہ نہیں پاتے جو خرچ کریں انم سبیدو علی اللہینا یقینا راستہ تو ان لوگوں کے خلاف ہے یستعذِنُونَ کا جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہم ہم اغنیا اس حال میں کہ وہ غنی ہیں دولت مند ہیں ربو وہ راضی ہیں خوش ہیں بی یقونوا مع الخوالفی کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں وطبع اللہ علی قلوبہم اور اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر فہم لا یعلمون پس وہ نہیں جانتے یا تعرون الیکم ادرجتم الیہم وہ تمہارے سامنے ادھر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس لوٹو گے کوئی کہہ تم ادھر پیش نہ کرو مینا ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں قد نبا اللہ من اخبارکم یقینا تحقیق خبر دے دی ہے اللہ تعالی نے ہمیں تمہاری یار اللہ۔ اور ان قریب دیکھنے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو غیب اور حاضر کو جاننے والے جو تم کرتے تھے کسمیں اٹھائیں گے اللہ کی یقم تمہارے لیے قلب تم جب تم ان کی طرف لوٹو گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو جزا وجہ اس اس سے جو وہ کماتے ہیں یا وہ قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے لیے, تمہارے لیے لیتا تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ تھا ان تروا عنهم پس اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ گے تھا ان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين تو یقینا اللہ تعالی راضی نہیں ہوتا فاسق قوم سے نافرمان قوم سے الاعراب اشد كفرا ونفاقا دیہاتی لوگ زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق میں وہ اجدر اور زیادہ لائق ہیں اللہ يعلم حدود ما انزل الله کہ وہ نہ جانے حدیں اس چیز کی جو اللہ نے ناول کیا ہے اللہ رسول ہی اپنے رسول پر و اللہ و اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے حکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے ومن اور جہادیوں میں سے کچھ ایسے ہیں میں یہ جو کہ بنا لیتے ہیں ما اس چیز کو جنفک جو اس نے خرچ کیا مغرمن من تاوان رباس بیکم اور تم پر زمانے کے چکروں کا گردش کا گردش ہے برا چکر ہے واللہ واللہ تعالی علیم خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے ومن اور میں سے کچھ ایسے ہیں میں يؤمن الاخر جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت والے دن پر ماین اور جو اس نے خرچ کیا ہے اسے ذریعہ بنا لیتا ہے سمجھتا ہے قربات قربت کا اللہ کے ہاں وہ سلاوات رسولی اور رسول کی دعا کا خبر اللہ خبردار یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے سعود اللہ, سید اللہ ان قریب اللہ تعالی ان کو داخل کرے گا فی رحمت, رحمت میں ان اللہ یقیناً اللہ تعالی غفور رحیم بے حد بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے سابق مہاجرین و انصار اور سبقت لے جانے والے پہلے مہاجر اور انصاری و لدینہ بھی اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے اخلاص کے ساتھ ربی اللہ رب عنہم وہ اللہ سے رادی اللہ ان سے رادی وا اب جناتی اور ان کے یہ پیار کیے ہیں باغات جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین افیہ آبادہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے راہ کل فوج العدیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں دیہاتیوں میں سے منافق کو نہ کچھ منافق ہیں اور اہل مدینہ میں سے مراد نفاق تلے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں نفاق پر لاتا علب وم آپ ان کو نہیں زوت بڑے عذاب کی طرف واخرون اعترفوا بذنوبهم اور دوسرے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا خلطوا عملا صالحا انہوں نے ملا جلا دیا ہے نیک آمال کو واخرى سيئه اور دوسرے برے آمال کو اور صل الله و يتوب عليهم قریب ہے کہ اللہ تعالی ان کی توبہ قبول کرے ان اللہ غفور و رحیم بیشک اللہ تعالی بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے خود بن اموالهم صدقتا ان کے مال سے صدقہ لیجئے تو طهرهم وتزکیهم آپ کو پاک کرے سننے والا ہے علیم ان خوب جاننے والا ہے نہیں جانا یقین اللہ تعالیٰ وہ اقبال طبع تھا ان وہی توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے وہ صداقات اور صدقات لیتا ہے صدقے لیتا ہے وہ اللہ طباب رحیم اور یقینا اللہ تعالیٰ ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وَقُلِ اور کہہ یہ کہ عمل کرو اللہ عملہ تم رسول ہوں پسند قریب دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول و سدونا شہادت تم لوٹائے جاؤ گے ضیب اور حاضر کو جاننے والے کی طرف ماں کم تم تمل تو وہ تم کو خبر دے گا اس چیز کی جو تم عمل کرتے تھے وہ آخر اللہ اور دوسرے جو مؤخر کیے گئے ہیں اللہ تعالی کے حکم کے لیے انما ان آزاد دے یا ان کی توبہ قبول کرے کفرا اور جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے وہ تفریح کم بین المنینا اور ممنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے یا ارساد اور جگہ بنانے کے لیے لمن اس آدمی کے لیے کا ہی ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ شاد و گواہی دیتا ہے وہ جھوٹے ہیں آبادا آپ نہ کھڑے ہیں اس میں کبھی بھی لبسجن البتہ وہ مسجد اسی سے تقوی اس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر من اول یوم پہلے دن سے ہی اپ کو زیادہ حق رکھتی ہیں ان تقوا میں کہ اپ اس میں کھڑے ہوں کہ رجال ان اس میں ایسے بندے ہیں یحب ان يتطہروا وہ پسند کرتے ہیں کہ پاکیزہ بن کے رہیں والله اور اللہ تعالی يحب المتطهرین پسند کرتا ہے محبت رکھتا ہے بہت پاک رہنے والوں سے افا من اسس بنیانا ہو کیا وہ جس کی بنیاد جس کی عمارت کی بنیاد رکھی گئی ہو تقوی من اللہ تقوام اللہ کے در پر پران اور اس کی رضا مندی پر وہ بہتر ہے ام یا ام من یا وہ کہ ہو جس کی عمارت کی بنیاد رکھی گئی ہو اللہ شفا جروف ہارن گرنے والے گڑے کے کنارے پر فنہارا بھی پس وہ اس کو لے کر گرا تھی نار جہنمہ جہنم کے جہنم کی آگ میں اللہ رہے گی ان کی وہ عمارت کے دلوں میں شک ڈالتی اللہ مگر انتقل یا بے ڈالتی ان کے دلوں میں اللہ انتقت آلوبحم اللہ کہ ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم الخوب جاننے والا ہے حکیم الخوب حکمت والا ہے ان اللہ من المؤمنین یقیناً اللہ تعالیٰ نے خریدا ہے ممینوں سے انفس ان کی جانوں کو و ان ان کے مالوں کو بھی اند اللہ جنا کہ یہ ان, ان کے لیے جنت ہے یہ قاترنا فی صبر اللہ وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں فقتلون و یقتلون وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں وعدن علیہ حقا وعدہ ہے اس پر سچا کہ تورات و انجیل و قران تورات انجیل اور قران میں ومن اوفا بعہدہ من اللہ اور کون زیادہ وفا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ کی نسبت فاستبشروا بجيکم الذی باعتم به پس تم خوشخبری حاصل کرو اس تجارت کی جو تم نے کی ہے کا ہوا الفوض العظیم اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے التائمون العابدون الحامدون السائحون توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے الحامدون اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے السائحون روضہ رکھنے والے یا مجاہد جہاد کرنے والے الراکعون رقوع کرنے والے الساددون سیدہ کرنے والے العامرون بالمعروفی نیکی کا حکم دینے والے والناہون عن المنکری اور برائش روکنے والے والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے فبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دیجئے مؤمنوں کو ماکانا للنبی واللہ دینا آمنو نہیں ہے لائق جائز کسی نبی کے لئے اور ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائق ان يستغفروا للمشرکینہ وہ استغفار کرے مشرقوں کے لیے وہلی قربا اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں من ما تبینا اس کے بعد کے واعدے ہو گیا اللہم ان کے لیے انہم اصحاب الجحیم وہ جہنم والے ہیں اور ماں کان استفارم علی بھی اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کا توبہ کر مانگنا استغفار مانگنا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے اللہ معلوم مگر ایک وعدے کی بنا پر وعدہ یا جو اس نے وعدہ کیا تھا اس اپنے باپ کے ساتھ تو جب اس کے لیے وعدے ہو گیا عدو کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تبر ہو تو اس نے کا کیا ابراہیم اللہ البتہ بہت زیادہ تجرب کرنے والا آہ بھرنے والا حلیم بہت زیادہ بردبار تھا لماکان اللہ علیہ اللہ قومن اور نہیں اللہ تعالیٰ گبراہ کرنے والا کسی قوم کو اس کے بعد کہ اس نے اس کو ہدایت دی حتی حتی کہ ان کے لیے واضح کر دے مای جس سے وہ بچیں ان اللہ یقین اللہ تعالی بپ شین علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ان اللہ بیقین اللہ تعالی اللہ اس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے من دون اللہ بیوالی بیوالی بیوالی اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے لکتاب اللہ عالیہ نبی یہ تحقیق تو قبول کی اللہ تعالیٰ نبی کی والمہاجرین اور مہاجرین کی ول انصاری انصاریوں کی اللہ دینا فی سات السرا تھی جنہوں نے پیروی کی اس کی تنگی کی گھڑی میں عزیب قلوب و فریق فریقم اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو جاتے ثم سم سمتابا پھر ان کی توبہ کو قبول کیا انہو رعوف الرحیم بے شک وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ الطلاقت اللہ اور ان تین لوگوں پر اللہ دینا خلی جن کا وہ پیچھے چھوڑ دیا گیا حَتَّى إِذَا وَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ حَتَّىٰ کہ تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود فراق ہونے کے وَاقَتْ عَلَيْهِمْ انْفُسُهُمْ اور ان پر تنگ ہو گئی ان کی جانے وَبَنُّوا اور نے یقین کر لیا اللہ مل نہیں ہے تو اتنا گاہ اللہ اللہ سے اللہ علیہ مگر اسی کی طرف سب مطاب علیہ پھر ان کی توبہ کو قبول کیا تاکہ وہ توبہ کریں ان اللہ هو التواب الرحیم اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے یا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ماکان علی مدین اتی نہیں ہے اہل مدینہ کے لیے امن اللہ اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے جب دیہاتی لوگ ہیں ان يتخلفوا عن رسول الله کہ وہ پیچھے رہیں اللہ کے رسول سے ولایہ رغبوا بنفسهم عن نفسیهم اور نہ ہی وہ بے رغبت ہوں اپنی جانوں کے ساتھ اس کی جان سے یعنی اپنی جانوں کو اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ رکھیں ذالک یہ بھی انح اس وجہ سے کہ لا یصيبہم ذمؤ نہیں پہنچتی ان کو کوئی تیاس ولا نصب اور نہ کوئی تھکاوٹ والا مخمس اور نہ کوئی بھوک اللہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نہیں وہ روندتے کی جگہ کو یو غلق یعنی نہیں وہ چلتے کسی سردنی پر یغ جو غز جو دلائے غصہ دلائے کافروں کو نہ اڈوبن نہیں لا اور نہیں وہ پہنچتے دشمن سے پہنچنا یعنی دشمن کے خلاف کوئی کامیابی حاصل نہیں کرتے اللہ مگر کوتی ہوں ان کے لیے لکھا جاتا ہے اس کے بدرے نیکل اللہ, اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا نیکی کرنے والوں کے عجر کو نفقتن اور نہ ہی وہ خرچ کرتے ہیں چھوٹ چھوٹا یا بڑا خرچ کرنا وادی اور نہ نہیں وہ کاٹتے کسی وادی کو یا نہیں وہ گزرتے کسی وادی سے اللہ کوتی ہوں مگر وہ کے لئے لکھ دیا جاتا ہے لئے اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے احسن ما کان یعملون بہتر اس چیز کا جو وہ کرتے رہے ہیں لما کان المؤمنون الینفیرون کا فاغ نہیں ہے مؤمنوں کے لئے کہ وہ سب کے سب نکل جائیں فَلَوْلَا نفر من كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمْ تَعِفَةً سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے یہ تو پفقا ہو پھر دین ہی تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے قوم اہم ادا راجا ہو الہم اور وہ ڈرائیں اپنے قوم کو جب وہ لوٹے ان کی طرف لال تاکہ وہ بچ جائیں یادینہ آمن ہو وہ لوگ جو ایمان لائے ہو کافردینہ قتال <سؤال> کرو ان لوگوں سے تمہارے قریب ہیں تمہارے ساتھ من فاری کافر والی کو مغلزہ تن اور وہ پوائیں تمہارے اندر سختی وہ علم اور جان رکھو انتقین یقین اللہ تعالیٰ پرہیز گاروں کے ساتھ ہے وہ ادا ماض سورت تم جب بھی کوئی ہوتی ہے تم میں سے کچھ کہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں زادت ایمانا کون ہے تم نے سے جس کو زیادہ کیا ہے صورت نے ایمان میں پس وہ لوگ جو ایمان لائے ایمانا تو ان کو زیادہ کر دیتی ہے ایمان میں وہ تب اور وہ خوشخبری پاتے ہیں خوشخبری حاصل کرتے ہیں وہ اب اللہ ددینہ پھر مرا اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے فضادت اللہ رسی تو وہ ان کو بڑھا دیتی ہے گندگی کے ساتھ گندگی میں بماتو اور وہ مرتے ہیں اس حال میں بہم کافروں اس حال میں کہ وہ کافر تھے اولا یارونا کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ انہ گفتانہ کہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں فی کلی عامن ہر سال مراتن او مرتینی مر ایک مرتبہ یا دو مرتبہ لا یب بنا پھر وہ توبہ نہیں کرتے ولا ہم یہ دکان اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں نصیحت پکڑتے ہیں و